رہے گا کوئی ایسا مسئلہ یعنی سنی ٹائیگر کی آئی ڈی سے کون بھائی ہیں ذرا اپنا تعارف کرا دیں ہمارے نوید بھائی ہیں یا نومان بھائی ہیں یا ہمارے عثمان بھائی ہیں یا عمران بھائی ہیں کون ہے ہمارے سنی ٹائیگر کی آئی ڈی سے ہمارے کون بھائی ہیں ذرا اپنا تعارف کرا دیں سنی ٹائیگر کی آئی ڈی سے کون بھائی اپنا تعارف کرا دیں یا ہمارے ابراہیم بھائی ہیں یا ہمارے ہمارے کون بھائی ہیں آپ کا بھائی نئیم ارے نعیم بھائی مفتی نعیم صاحب ہیں آپ مفتی نعیم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ کیسے بھولے بھٹ کے آ گئے آپ کیسے بھولے بھٹ کے تشریف لے آئے یہاں پر یہ حضرت آپ کیسے بھولے بھٹ کے تشریف لے آئے گھومتے پھرتے کہاں کہاں سے آگے پیچھے دے اپنے فیس دیتے ہوئے ساری دنیا میں اپنے فیوز و برکات لٹاتے ہوئے جو ہے نا وہ ساری دنیا میں آپ چکر لگاتے ہوئے آپ یہاں کیسے نکل آئے سر اس طرف بھولے بٹکے سے تشریف لائیے مائک پہ میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سب حضرات خیریت سے ہیں اور امید ہے کہ آپ میری آواز سن پا رہے ہو جزاک اللہ ہو حضرت میں کل بھی آیا تھا اور پرسوں بھی حاضر ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے دراصل ہوا یہ کہ وہ کیا کروں کچھ وقت تھا میرے پاس گزشتہ دنوں اور آج بھی الحمد رب العالمین تو مجھے بڑی یاد ستائی آپ لوگوں کی आई uh, डी मेरे पास यही थी पहले और पासवर्ड भी इसका जायरा उसके अंदर मौजूद था तो मैंने नेट की सर्विस भी दोबारा मुझे मिली गुजरात एक हफ्ते से तो मैंने कोशिश की कि आप हजरात से एक बार फिर गुफ्तू की जाए अभी हस्तान भाई किसी और ने पूछा नहीं मुझसे कल भी परसों भी के कौन हूँ मैं और क्या हूँ <coughs> हस्तान भाई माशाला बड़े दूरअंदेश हमारे बुजुर्ग है हमारे भाई है और अल्लाह तला ने, ने बसिरत भी दी है माशा تو انہوں نے پوچھا تو ظاہر ہے میں ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نہیں بتاؤں اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں غلط بتاؤں تو میں نے اظہار کیا جزاک اللہ جی جی وہ مجھے اصل میں آپ کا پاس بھول گیا تھا میں نے ایس ایم ایس بھی کیا تھا تو وہ پاسوڈ مجھے یاد نہیں رہا یہ سیف تھا تو یہ مجھے اس سے آنا آسان رہا ماشاء اللہ جزاک اللہ صحیح اچھا میں نے دو تین دن روم میں حاضری لی مختلف اوقات میں تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اب ہمارے روم میں ایک تو اسلامی بھائیوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے اور کوئی خاص ایکٹیویٹیز بھی مجھے نظر نہیں آئی مطلب یہ میرا شکوہ ہے اور میری ایک یوں کہیے کہ کیا کہنا چاہیے غیر جانبدار رائے ہے تو اللہ تعالیٰ اس روم کو پھر سے آباد فرمائے برکت عطا فرمائے یقیناً آپ سب بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمد رب العالمی نہیں تموجن <laughs> بھائی سب کو کیوں نکال دیتے ایسی بات نہیں ہے تموجن بھائی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر فرمائے اور حسان بھائی تو جانے اس روم کی ماشاء دو تین دن میں انہیں کو ڈھونڈتا رہا وہ اتفاق تھا کہ مجھے مائک پہ کبھی ملے نہیں. اور آج جیسے ہی میں آیا ہوں تو ماشاء اللہ وہ بھی روم میں آ گئے الحمد للہ بلکہ وہ پہلے سے تھے خیر میں نے انٹروڈکشن بھی کرا دیا اور سلام دعا بھی الحمد للہ سے ہو گئی تو اللہ برکت دے ان شاء اللہ حسان بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان سے گزشتہ دنوں بھی ملاقات رہی پاکستان کی ٹیم کے بعد کھلاڑیوں کے ساتھ اور ان, ان کی دعوت سے بھی ہم فیض یاب رہے ہیں رب العالمین اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کے دربار کو سلامت رکھے اور ان کی برکات کو سلامت رکھے اور ان کی جو دلاوت اسلامی کے لیے خاص طور پہ کھلاڑی اسلائی بھائیوں کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت تو حسان بھائی آپ تشریف لائیں میں مائک فری کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ سب کا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حضرت آپ کے کمنٹس کا میں اس قابل تو نہیں ہوں اس لائق بھی نہیں ہوں آ, لیکن آپ کا یہ ظرف ہے کہ آپ مجھے اتنا نواز رہے ہیں تو ہماری فاطمہ بیٹی کی طریعت میرے پاس ایک آیا ہے بس پر میسیج ہے. فاطمہ بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے بیمار ہے وہ اس کے لیے دعا کر دیں مسی صاحب آپ بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے شفا دے تندرستی دے عافیت دے اور ہمارے دل میں مدینہ بھائی ان کے کا بھی ان کے کھپا بھی کافی جو ہے نا آواز ہے میری اب آواز آ رہی ہے سوری میں چاہتا ہوں اصل میں میں شاید تھوڑا دیکھ کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ہینگ ہو گیا تھا تو یہ ہماری فاطمہ بیٹی ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور جتنے بھی بیمار ہیں اس روم میں جو بھی ان کے بھائی بہن دوست رشتے دار عزیز و اقربا جو بھی بیمار ہیں میری والدہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے شفا دے تندرستی سے نوازے عافیت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے تو مصیف صاحب آپ سے آپ کا دوبارہ آنا ہمیں اچھا لگا ماشاءاللہ اللہ آپ آب کی آواز کافی عرصے کے بعد سنی اور جو ہے ہمیں بہت اچھا لگا اصل میں آپ کی مصروفیات اس قسم کی ہو گئی تھی کہ آپ بالکل وقت نہیں دے پا رہے تھے اس حوالے سے ایک عرض بھی کرنی ہے آپ سے آپ کے حوالے سے یہ بھی کچھ لوگوں کو شاید جو ہے نا لوگوں, لوگوں کا کچھ خیال تھا یا لوگوں کے ذہنوں میں کوئی چیز تھی کہ معذ اللہ جو ہے نا وہ غیبتوں کا ایک سلسلہ تھا کچھ بہتانوں کا کچھ بہتان باندھے گئے کچھ غیبتیں کی گئیں کچھ بدگمانیاں کی گئیں کہ ہمارے حسان بھائی نے یا دیگر ہمارے بھائیوں نے مفتی صاحب کو یہاں سے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور فلا کر دیا ان کی انسلٹ کر دی ان کا یہ کر دیا ان کا وہ کر دیا تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی جو مصروفیات چل رہی تھیں اور آپ کے جو معاملات تھے دیگر جگہوں پہ آپ کو آنا جانا تھا سلسلہ تھا آپ آ نہیں رہے تھے کچھ دنوں سے کافی ایک دو مہینوں سے کافی مہینوں سے آپ نہیں آ رہے تھے تو نہیں میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہاں سب, سب لوگ روم میں سن لیں کہ بھائی میری آپ سے اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے یا کیا نہیں ہوا ہے یا کیا چیز رہی ہے اور آپ یہاں پر کیوں نہیں آ رہے تھے کیا کس وجہ سے کیا مصروفیات تھیں آپ کی میں نے اس حوالے سے آپ کو کیا کیا کہا ہے اللہ نہ کرے یہ میں نے آپ کے خلاف کیا بات کی تاکہ تاکہ روم والوں کو پتہ چل جائے نا تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ بھائی ہماری تو میری تو مفتی صاحب سے بہت اچھی الحمد للہ صاحب ظاہر سے بات مصروفی کیونکہ ہماری جب آپ کی میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی آپ کا آپ کو یاد ہوگا اگر تو میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر ندیم صاحب کے گھر پہ تو اس وقت بھی ہارون بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ تشریف آ رہے ہیں آپ نے کہا تھا انشاء اتوار سے آ رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ آپ کی مصروفیت رہی اور آپ کی مختلف جگہوں پہ آپ کا جو وہ سلسلہ رہا جس کی وجہ سے آپ نہیں آ سکے تشریف نہیں لا سکے مصروفیات کی وجہ سے اس کی بھی ذرا یہاں پر کلیئرفکیشن کرتے ہیں تاکہ یہاں پر تبلو سب لوگ آپ کی آواز سے سُن لیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے اصل کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہے یا کسی کسی کی طرف سے شکایت ہے تو آپ اپنا بتا دیں یہاں مائک پر تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے تو آپ تشریف آئیے میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم جی السّلام علیکم حضرت حضرت السلام علیکم آ, مزاجن اور احوالاً امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے گھر میں بھی سب خیریت ہوگی اور ہم نے آپ کو بہت مس کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی مجھے بہت زیادہ مس کیا ہوگا یہ گستاخی ویسے میں نے بھی کی تھی یہاں پہ اور میں نے کسی سے بات سنی تھی میں جب جاب سے واپس آیا تھا تو میں نے بھی ایسی بات سنی تھی تو میں نے پھر روم میں حسان بھائی سے پوچھ لیا تھا تو میں نے کہا یہ ایسی کوئی بات مطلب اس قسم کی باتیں ہم سن رہے ہیں تو اس میں کیا حقیقت اور کیا فسانہ تو انہوں نے پھر کلیئرنس کر دی تھی تو ماشاء اللہ آپ آ تو آپ حضرت آئیے جب مائک پہ ہم آپ کی پیاری پیاری آواز سننا چاہتے ہیں اور امید ہے آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے مجھے کتنا مس کیا ہے آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں ذرا یہ آپ مائک پہ آ کر بتا دیں کہ جتنے بھی لوگ جل رہے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا حضرات کا سب سے پہلے تو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جو بھائی ایسی کوئی بات حسان بھائی میرے بڑے بھائی ہیں اور میں نے بگ بھائی اس لیے لکھا تھا کیونکہ میں بڑے لکھتا تو وہ پڑھنے میں کوئی برے نہ پڑھ لے اس کو اس لیے میں نے بگ لکھا تھا اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ دعوت اسلامی اور حضرت صاحب کے دامن نے ہم سب کو ایک کیا ہوا اور یہ ہمیشہ ہمیں ایک رکھے گی انشاءاللہ اور نہیں ہے کوئی ہماری آپس میں ناراضگی بھی نہیں الحمد للہ رب العالمین اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے میں عرض کروں آپ کو کہ رمضان المبارک میں مصروفیت باقی بہت زیادہ تھی اور میں آخری پندرہ دن پاگ کے بعد ہوا ایسا کہ میں ایک دو دن حاضر ہوا تو ہمارے ایک عالمدین صاحب تشیف فرما تھے اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں گفتگو ہو رہی تھی تقریباً تین دن میں حاضر رہا غالباً دو یا تین دن میں نے درد بھی سنا ان کا اور ماشاءاللہ اللہ سمادھ کیا سب کچھ الحمدللہ پھر مجھے کسی بھائی نے یہ کہا کہ حضرت صاحب کا یعنی وہ جو بزرگ تھے ہمارے عالم دین ان کا شاید وہ وقت کر دیا گیا ہے جو میرا تھا اچھا پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس وقت میں آؤں <coughs> یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حسان بھائی سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے کہا میں دوبارہ آنا شروع ہو جاؤں گا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ لوگوں کی ایک نئی کوئی ترکیب بن گئی ہے اور اب شاید میری ضرورت نہیں رہی کیونکہ مجھے پھر دوبارہ یاد بھی نہیں دلایا کسی نے تو مجھے ایسا لگا کہ اگر میں خود ہی جاتا ہوں تو شاید مناسب نہیں ہوگا یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے میں پھر ظاہر دوبارہ حاضر نہیں ہو پایا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی سے بدگمانی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم سب ایک ہیں اور ان ہمارا ایک ہونا ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا انشاءاللہ اور سرکار کے دامن تلے بھی ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ سرکار کے جھنڈے تلے بھی ایک رہیں گے انشاءاللہ اور جنت میں بھی ایک رہیں گے انشاءاللہ اور تموجن بھائی کا میں ارض کروں تموجن بھائی کو میں نے واقعی بہت خوش کیا کیونکہ یہ ماشاءاللہ اہل علم حضرات میں سے ہیں اور اہل علم حضرات کی قدر ہونی چاہیے ماشاءاللہ تموجن بھائی کو مس کرنے کی مثال یہ ہے کہ میں جب کل حاضر ہوا تھا غالباً کلی کی بات ہے تو میں نے جب میں بکٹو کو سماعت سن رہا تھا الحمدللہ للہ جموجن بھائی بکرو کر رہے تھے تو یہ واحد اسلام بھائی ہیں جنہیں میں نے پی ایم میں بتایا تھا کہ میں نئی بات کر رہا ہوں اور ان سے میری پی ایم میں تھوڑی دیر بات بھی ہوئی تھی تو یعنی ظاہرہ میں نے ان کو مس کیا تبھی ان کا ذکر کیا اور لوگوں کا بھی میں نے ان سے پوچھا مثلا میں نے ان سے ہمارے بہت اچھے رضوان بھائی کا پوچھا بار بار پوچھا کیونکہ رضوان بھائی بہت اچھے اسلام بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے میں ان سے ملا نہیں ہوں لیکن یہ کہ ایک فطری طور پہ انسان کے دل کا میلان کسی جانب ہو جاتا ہے تو وہ رضوان بھائی کے لیے پاتا ہوں میں الحمدللہ اور ہمارے مصطفی بھائی کا میں نے پوچھا انہوں نے کہا وہ کافی دنوں سے آ نہیں رہے ہیں وہ بھی کافی علم دوست ثابت ہوئے ہیں ماشاء ساتھی بھائی ماشاءاللہ بزرگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ اور ہمارے فراز بھائی وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے اور سب کو خوشیاں دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ اگر کسی کے دل میں یا ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوگی تو وہ انشاءاللہ دور ہو چکی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں الحمد رب العالمین اللہ تعالی ہمارا ساتھ سلامت رکھے اور ہمیں ایک رکھے ہمیشہ انشاءاللہ تو ایسا ضرور ہے کہ اگر کچھ دوری ہو جائے یا کہ یہ رابطہ نہ رہے تو غلط فہمیاں پیدا کرنے میں شیطان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو شاید یہی وجہ بنی ہو کہ شیطان نے اپنا کام دکھایا ہو ورنہ در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ تشریف بسم اللہ سلام علیکم بار. حضرت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میری آخری مرتبہ بات ہوئی تھی ایک بار غالباً روزے تھے اور میں جاب پہ تھا تو ایک دن شام کے آپ سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی آپ پرستان جانے کا کوئی راستہ مجھے بتا رہے تھے اور کوئی واقعات بتانا چاہ رہے تھے تو مجھے بہت جلدی تھی تو میں بس نکلنے والا تھا تو آپ کے ذمہ یہ بات رہ گئی تھی کہ آپ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاء اللہ کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کچھ حقیقی واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے کچھ لوگوں کے مختلف جو تجربے تھے تو وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنے تھے لیکن پھر وہ نصیب کچھ ایسا کہ ہم پتنی کہاں اور آپ کہاں پھر میں نیٹ پہ نہیں آیا تو پھر جب میں آیا تو آپ آ گیا تو نہیں تھے تو ان امید ہے اب آپ آنا شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ ان ہماری وہ جو باتیں ہیں تو دیکھیں کہیں پرستان جانے کا ہمیں کوئی راستہ نکل گیا ہے جناب بس ساری چیزیں یاد ہو چکی ہیں مطلب تمام تیاریاں مکمل ہیں چیلکا سے لے کر سورہ جن اور سوریہ مزمل اور سوریہ تاریخ تک ہر چیز مکمل ہے بس آپ نے راستہ بتانا ہے کہ ہم پہنچ جائیں وہاں پہ تو حضرت آ جائیں پہ السلام علیکم شکریہ جی السلام علیکم آ جائیں مصی صاحب آپ مائک پر آج. جی بہت شکریہ حسان جزاک اللہ خیرہ میں گزارش کرنا ہوں تموجن بھائی سے برائے کرم یہ پرستان جانے کا دھوت جو ہے وہ ذہن سے اتاریں <coughs> اور یہ خیال چھوڑ دیں اور اسی میں بہتری ہے میرا خیال اور بس جو ہمیں زندگی ملی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ماشاء اللہ ہمیں تو سرکار کا زمانہ ملا الحمد ویسے تو ہر زمانہ سرکار کا ہے لیکن خاص طور تو امت سرکار ہونے کا شرف ملا اور وہ بھی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ملا تو اس سے بڑی تو کوئی شرافت اور کرم والی بات ہو ہی نہیں سکتی الحمدللہ تو بالکل پرستان یقیناً موجود ہے اسی دنیا میں ہے اور دیکھیے आप लोग مرامت مانیے وہ بچہ میرا تھوڑا سا قریب ہے اور ابھی وہ جاگرا ہے اس لیے شاید آپ کو تکلیف ہو رہی ہوں تو ایک ہمارے دوست کے دوست بہت نزدیکی دوست تھے میرے اور بڑے معروف دوست ہیں ان کے دوست کو لگ بھگ ایک ہفتے کے لیے پرستان کے رہنے والے اٹھا کر لے گئے تھے اور یہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں مجھے جن دوست نے بتایا وہ بڑے ہی بعتبر ہے ماشاء بہت ہی ہے ان کے کسی دوست کو اٹھا کر لے گئے تھے پریشان والے اور ایک ہفتے ایک ہفتہ لگ بھگ انہوں نے وہاں گزارا اور بہت پریشانی کے عالم میں گزارا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی بڑے معاملات خراب رہے ان کے اور بالآخر جب وہ واپس ایک ہفتے بعد انہیں چھوڑ کے گئے تو وہ چھ مہینے بستر پر رہے بیمار رہے اور اب بھی وہ نارمل نہیں ہو پائے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود تھی تو میں تفصیل ظاہر روم نہیں بتا سکتا پوری وہ باتیں کچھ نہ بتانے والی ہیں لیکن یہ کہ وہ کوئی بہت اچھا تجربہ نہیں تھا تو اس طرح کے خیالات میرا خیال ہے سمجھن بھائی شاید ویسے مظاہران کہہ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر سنجیدہ ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں برائے کرم یہ بالکل بھلا دیں ایسا نہ کریں اور مدینے جانے کی بات کریں ان شاء اللہ اپنے لیے بھی خیر ہے ہمارے لیے جزاک اللہ تشریف جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و حضرت ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور آپ کے منہ سے باتیں سن کے لازمی بات ہے میرے بھائیوں نے یقین کر لیا ہوگا اگر میں ایسی ویسی کوئی اور مثال دے دیتا ہے کسی اور کا واقعہ بیان کرتا تو یہ کہتے کہ جی تموجن کو جو ہے آج کو اس نے نسوار زیادہ ڈال دیا ہے اس کے دماغ کھسکا ہوا ہے پتہ نہیں بڑی بہکی بہکی, بہکی باتیں کر رہا ہے <laughs> تو چلیں آپ کے منہ سے سن لیا ان کو کوئی یقین گیا ہوگا بہر حضرت مذاق کرنا تو مطلب میری عادت ہی نہیں ہے <laughs> اور زندگی کے بڑے سال شروع آوائل کے آوائل کہ میں نے ان چیزوں سے میرا بڑا واسطہ رہا ہے انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ پی ایم میں کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں کیونکہ یہاں کروں گا تو پھر کوئی یقین نہیں کرے گا تو اس لیے بس بہرحال چلیں اچھے آپ کے منہ سے انہوں نے باتیں سنیں تھی ان کو یقین آگے ہوگا <laughs> تو آ جائیں جناب کوئی بڑا ان کو جناب آ جائیں کوئی حسن بھی آپ ذرا مائیک ہے کوئی ہمیں کوئی لطیفہ سنائے حضرت آپ آئے مائک السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ سے بڑا کیا لطیفہ ہوگا اس روم میں جو میں لطیفہ سناؤں آپ کو تو آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت لطیفہ سنانے کی تو باقی اچھا لگا ماشاءاللہ اللہ ہمارے مفتی صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں تو اگر آپ تشریف لانا ہے روزانہ آپ کو آپ کے پاس ٹائم ہے صرف دو تین دن کے لیے ٹائم تھا تو الگ بات ہے اگر آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں روزانہ اور روزانہ دو گھنٹے اپنا دینا چاہتے ہیں اس روم کو اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں اپنے فیز و برکات دینا چاہتے ہیں اپنی جو آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو آپ کی جو معاملات تھے جس طرح سے پہلے درس و تدریس کے اور گفتگو کے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار فرمائیں آپ روم میں تو اس کی انشاءاللہ ہم ترکیب بنا لیتے ہیں اور اگر آپ ویسے ہی آپ دو تین دن کے لیے تشریف لائیں تو احلن و سہلن اچھی بات ہے آپ کا با ہے تشریف لانا چاہتے ہیں یا اپنا مستقل بنیاد پر تشریف لانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے تو انشاءاللہ اس حوالے پھر میں آپ سے فون پہ بات کر لوں گا لیکن حضور اس کا یہی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے گا اپنی آپ کی جو مصروفیات ہیں جو آپ کے معاملات ہیں ایسا نہ ہو پھر دو چار دن آپ یہاں تشریف لائیں پھر اس کے بعد پھر آپ کی کوئی مصروفیت نکل آئے کیونکہ پھر وہ ہم جیسے یہاں پر آپ علم میں جسے آپ نے فرمایا آپ رمضان کے آخری پندرہ دن میں بیس دن میں نہیں آئے اس کے بعد جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو اس وقت پھر ایک ہمارے پروفیسر سعید احمد رضی صاحب نے درس سے صحیح مسلم شروع کر دیا تھا تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا ایک چیز اب جب ایک چیز چل جاتی ہے نا پھر دوبارہ اس کو اپنے اس پہ لانے کے لیے ایک تھوڑا سا اس میں ایک ترکیب کرنی پڑتی ہے تو اس میں پھر ایک, ایک کو منع کرو دوسرے کو ہاں کرو ایک کو ہاں کرو دوسرے کو منع کرو وہ مناسب نہیں لگتا علما صاحب سب ہمارے نزدیک قابل احترام ہے آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں پروفیسر سعید رضوی صاحب بھی قابل احترام ہیں دیگر اور دیگر علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے یا ہماری ذات سے کسی کو بھی دکھ ہو یا تکلیف ہو کسی بھی عالم کو تو اس لیے آپ اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو آپ کے جو ماشاءاللہ جو آپ کے سلسلے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیں اگر آپ مستقل بنیادوں پر ٹائم دے سکتے ہوں اور صرف ایک مہینہ یا اب پندرہ دن کے لیے نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر دے سکتے ہو جیسے کہ ہمارے مفتی ہارون صاحب دیتے ہیں تو پھر اس بارے میں آپ انشاءاللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے آج رضوان بھائی سے اور عمران بھائی سے اور دیگر بھائیوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ میں آپ, کو آپ کی خدمت میں فون عرض کر دوں گا ٹھیک ہے حضرت تو آپ تشریف لائیے مائک پہ السلام علیکم جی بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا جزاک کر رہا دیکھیں انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وقت گزارتا ہے ان سے فطرتاً اُن سے محبت ہو جاتی ہے اور اگر محبت نہ ہو تو پھر انسان میں ہی کمی ہوتی ہے تو مجھے واقعات آپ سب سے اور جن لوگوں کے میں نے نام لیے خاص طور پر ان بھائیوں سے تو خاص محبت ہے اللہ تعالیٰ دینی محبت ہمیشہ قائم رکھے اور اس کے اثرات ہم پر آخرت میں بھی ظاہر فرمائیں جزاک اللہ جہاں تک حاضری کا تعلق ہے تو آپ یقین کریں حسان بھائی میں اس قسم کی سنگی, کسی ارادے سے نہیں آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پوچھیں گے میں کون ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری اس طرح کی کنورزیشن ہوگی گفتگو ہوگی یہ سب کچھ ایک دم ہوا ہے ظاہر ہے اور میں تو صرف اور صرف روم میں ناد شریف سننے کے لیے یا جو آپ لوگوں کی پیاری پیاری اچھی اچھی ماشاءاللہ اللہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ سننے کے لیے کام کے دوران حاضر ہو جایا کرتا تھا دو تین دنوں سے باقی اس وقت میں نے کسی خاص ارادے یا نیت یا مقصد کے تحت میں روم میں انٹر نہیں ہوا تھا میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو سننے آیا تھا کیونکہ آپ سب سے مجھے محبت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور میری ابھی خواہش ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس روم کو آباد رکھے اور اس روم کو بہت بہت ترقی دے اور یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنی برکتیں ظاہر فرمائیں اور سب پر رحمت ظاہر فرمائیں بہت شکریہ جزاک اللہ جہاں تک روم میں آنے کا سوال ہے تو میرے لیے عزت کی بات ہے ہمیشہ سے الحمدللہ میں جتنا عرصہ بھی آیا میں نے بہت عزت اور فخر محسوس کیا اور مجھے آپ لوگوں سے مل کر بات کر کے آپ لوگوں کے ساتھ مسائل پر گفتگو کر کے آپ کے ساتھ درد کے حوالے سے گفتگو کر کے ہمیشہ خوشی ہوئی الحمدللہ رب العالمین اور اب بھی میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آپ سب بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وطال کا نظام ہے وہ جب چاہتا ہے ملا دیتا ہے جب چاہتا ہے جدا کر دیتا ہے تو کوئی اس میں جو ہے وہ دوشی نہیں ہے دوش لفظ ہندی کا ہے لیکن ہمارے ہم ہندوستانی ہیں دہلی سے تعلق ہے ہمارے یہاں ہم استعمال ہوتا ہے تو یعنی یوں سمجھیے کوئی ملزم نہیں ہے کوئی مجرم نہیں ہے یہ سب وقت کے کام ہے اور جو کام جس وقت ہونا ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے تو ہم تدبیریں کرتے ہیں اور تدبیر کرنی بھی چاہیے لیکن تقبیر جو ہے وہ بعض اوقات ہماری تدبیر کے خلاف سے دی جاتی ہے تو میں بالکل حاضر ہوں حسان بھائی اور میں بہت سنجیدگی سے اور بہت ہی ذمہ داری سے ارض کر رہا ہوں کہ میں نے واقعی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بہت بہت مس کیا یعنی روم کے حوالے سے آپ سے تو میرا رابطہ یہاں رہا ہے بیچ میں اور آپ سے رابطہ میرا غالباً کوئی مشکل بھی نہیں ہے الحمد للہ پاکستان میں رہتے ہوئے لیکن یہ کہ روم کا جو ایک ماحول ہوتا ہے ہماری غیر اس انداز میں تو بات نہیں ہوتی ہے یہاں پہ جب ہم ملتے ہیں تو, تو بالکل میں حاضر ہوں انشاءاللہ اور اس پر ہم بات کر لیں گے آپ رضوان بھائی سے عمران بھائی سے یا جن بھی دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیں ان سے آپ مشورہ کیجیے اور پھر جو آپ کی اسٹریٹجی ہو مجھے ارشاد فرمائیں ان جس طرح حکم ہوگا میں حاضر ہوں اور جہاں تک بس کا تعلق ہے تو دیکھیے رمضان ہی ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے دس پندرہ دن کنٹینیوسلی کہ ہم مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ حاضر ہو پاؤں میں اور وہ بھی دو سال رہا ہے تھا باقی عام دنوں کے اندر رات میں کچھ دیر نکالنا گھنٹے دو گھنٹہ نکالنا الحمد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ دینی جذبے کے تحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے انشاءاللہ اور سرکار کے دین کی تبلیغ کی نیت سے انشاءاللہ اور دعوت اسلامی کے پرچار کی نیت سے انشاءاللہ ہم ضرور یہ کام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیب سے اسباب مہیا فرمائے اور ہمیں اپنی دین کی خدمت جو ہے وہ کلیتاً دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بالکل حاضر ہوں انشاءاللہ اور مجھے ہمیشہ آپ لوگوں سے مل کر بات کر کے اچھا لگا ہے جزاک اللہ خیرہ آپ جس طرح چاہیں روم کو آگے بڑھائیں میں سن رہا ہوں اور مائک چھوڑ رہا ہوں شکریہ جی السلام علیکم جزاک اللہ ان انشاءاللہ اللہ حضرت صحیح ہے اگر آپ فرما رہے ہیں وقت دینے کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس حوالے سے مشورہ کر لوں گا آ, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں بھی تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر سی باتیں اے, اور بھی معاملات ہوتے ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے باقی باقی جب, جب, جب سے سے جیسا کہ آپ ماشاء اللہ دو, جیسے آپ نے فرمایا دو تین دن سے آپ تشریف لا رہے ہیں آ, آپ تشریف لائیں بےشک ہمارے لیے خوش قسمتی سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے آ, لیکن ابھی کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم ہے ہی تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا آپس میں ڈسکشن کرنی ہوتی انشاءاللہ میں بات کر کے انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جو بھی جو بھی ہمارا آپس میں مشورہ طے ہوگا اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ کل ہم کل سے ہم دو دن کے لیے کی اسپیشل روم کھول رہے ہیں امام اہل سنت امام یشقو محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے ارس کے حوالے سے دو دن کے لیے ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا روم کھول رہے ہیں تو اس روم میں بھی اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو تشریف لائیے اور اس حوالے سے اگر آپ کوئی بیان فرمانا چاہیں اعلیٰ حضرت کی سیرت پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں یا کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو حصول ثواب کی نیت سے حصول برکت کی نیت سے اور ہمیں فریذ برکات جو ہے نا وہ عطا کرنے کی نیت سے آپ تشریف لانا چاہیں بیان فرمانا چاہیں تو آپ تشریف لائیے ہم کل سے انشاءاللہ دو دن کے لیے روم کھول رہے ہیں اور آج ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان دو دن کے لیے نے روم کھولنا ہے اعلیٰ حضرت کے اس کے حوالے سے تو آپ کی آج آمد بھی ہو گئی اعلی حضرت نے آپ سے آپ کے ذریعے سے جو وہ اپنے کو اس روم میں عام کرنا تھا تو اس لیے آپ کی آمد یہاں پر ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور آپ کام سے رابطہ بھی ہو گیا قدرتی طور سے <coughs> تو اب یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ ہم روم کریٹ کریں گے دو دن کے لیے تو اس میں بھی آپ تشریف لائیے گا اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت کی خدمات ہیں اہل سنت کے پر جو اعلیٰ کے احسانات ہیں اور جو ان کے جو ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی کاوشیں ہیں اور جو ان کے علوم فنون ہیں جو ان کی جو, جو ماشاء اللہ ان کی جو ایک شخصیت ہے جو ایک مجدد ہونے کے حیثیت سے یا, یا ان کی جو جو خدمات ہیں کمزولیمان کے حوالے سے ادائی کے بخش کے حوالے سے یا دیگر جو ایک ہزار کے قریب جو کتابیں اعلیٰ حضرت تشریف کی ہیں اس کے حوالے سے کچھ بھی آپ جو بھی آپ چاہیں اشاد فرمانا چاہیں دو دن تک آپ تصریف لائیے اور جو ہے وہ ان اللہ جو ہے اس حوالے سے مفتی ہارون صاحب بھی دو دن تک اسی موضوع پر انشاءاللہ بیانت کریں گے تو آپ بھی چاہیں تو اس حوالے سے اپنے بیانات چاہیں تو ترتیب دے لیجئے گا انشاءاللہ تعالی اور باقی بھی ہمارے سبائیوں کی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ دو دن تک ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہی ہم موضوع پر اس روم میں بات کریں انشاءاللہ تعالی تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرا و آخصن جگہ جزاک اللہ عیدارن اور ایک اور بھی ارض چونکہ یہ ساری باتیں یہاں مین روم پر ہوئی ہیں تو چاہوں گا کہ میں ایک بات کو اور بھی کلیئر کر دوں گا آپ کی خدمت میں کہ اگر جو بھی ہمارا آپس میں مشورہ ہو اور اس حوالے سے جو بھی میں آپ کی بارگاہ میں ارض کروں اگر جو بھی ہمارے معاملات ہوں جس کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے آب میں آپ کی خدمت میں ارض کروں تو اس پر آپ جو ہے نا آ, کوئی بھی خیال نہیں فرمائیے گا کسی بھی قسم کے حوالے سے کہ اگر جو ہے کچھ بھی میں جو ہمارے مشورے میں فائنل ہو اس حوالے سے میں آپ کی سندھ میں آج کروں تو اس حوالے سے آپ خیال نہیں فرمائیے گا اور ہماری جو, جو بھی ہماری نکمہ پن ہے جو ہماری معذوری ہے جو, جو بھی ہمارے ذہنوں میں کمی کوتاہی ہو اس کو درگزر فرمائیے گا اور ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس کو جو ہے نا اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیجیے گا ہماری باتوں کا ٹھیک ہے حضرت تو ان اللہ کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ ان اللہ آپ کے فیوزر برکات ہم سارا سال کے سارا سال اس روم میں جو ہے نا وہ جاری اور ساری رہیں اور آپ کے آپ کی جو بھی ماشاءاللہ اللہ علم کی روشنی ہے آپ کے ذریعے سے اس روم میں پہنچتی رہے بلکہ ہم اس روم کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلیکس پر بھی ایک اور روم بھی ساتھ میں چلاتے ہیں ایک ساتھ ہمارے دو روم چلتے ہیں اس روم میں بھی ہماری آئی ڈی ہوتی ہے اس روم میں بھی آئی ڈی ہوتی ہیں جب ہم اس کے ہاتھوں تشریف جاتے ہیں دو ڈائی گھنٹے کے لیے ہمارا وہ روم بھی کھلتا ہے تو اگر آپ کی ترکیب بن جائے گی تو دو ڈھائی گھنٹے کے بجائے پانچ چھ گھنٹے کے لیے وہ روم کھلا کرے گا پھر اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی ہمارے روم میں اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور پر بھی جو لوگ پاکستان سے یا دیگر ایشین کنٹریز پر آئی ڈی جو نا وہ فری میں وہ ہوتی ہے تو اس میں اس کے ذریعے سے بلکہ اگر آپ آہ آہ آہ یہ ہو, ہو بھی سکتا ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہاں سے بھی لاگ ان ہو کر وہاں کے ذریعے یہاں پر آپ کی ترکیب بن سکتی ہے خیر وہ تو بات کی بات ہے ان اللہ تعالیٰ ایک دو دن میں جو بھی ہوگا فائنل کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اللہ آپ کے تشریف لانے سے بہت مزہ آیا الحمدللہ للہ سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی آواز سُن کر بہت اچھا لگا کیونکہ اپنے عرصے کے بعد آپ کی آپ کی مجھ سے میری آپ سے بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگا اور خاص طور پر جس طرح سے ایک سرپرائز آپ نے دیا ہے میں سمجھا شاید اس کیونکہ یہ میں نے نک بہت, بہت سے لوگوں کو دیا ہوا نا یہ نک میں نے پانچ چھ اسلامی بھائیوں کو دیا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون اس نک سے لاگ ان ہُوا ہے تو میں نے اس لیے دو چار نام پانچ نام میں نے لے دیے مجھے نہیں پتا تھا اندازہ نہیں تھا کہ شاید آپ آپ ہوں گے اس نک کے پیچھے لیکن خیر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا ماشاءاللہ اللہ آپ تشریف لیا جزاک اللہ خیرہ